الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلههم الدين أما بعد باب الفرات والإحصار عند عباس النبي الله تعالى عنهما قال قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق رأسہ و جامدابلہ بخاری حج سے پہلے یا عید سے پہلے کتاب الحج ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور تقریباً کتاب الحج ختم کر چکے تھے بس حج یا عمرے کے سلسلے میں رکاوٹ ہو جانے پر کیا کرنا چاہیے اس سے متعلق چند حدیثیں رہ گئی تھیں ان کو پڑھ لیتے اس کے بعد پھر دوسری کتاب کا آغاز کریں گے باب ہے یہاں پر باب الفوات الحساب حج سے یا عمرہ سے رہ جانے اور یا اس سے روک دیے جانے کا یہ بیان ہے رت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے گئے جب روک دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنے سر کو مڈالیا اور گویا کہ حلال ہو گئے تو اپنی بیویوں سے ملاقات بھی کی اور اپنی قربانی کو حدی کو قربان بھی کیا ذبح بھی کیا پھر اس کے بعد اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث کے اندر مختصر طور پر سلاحدیبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے عمرہ کرنے سے روک دیا اور حدیبیہ نامی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اس سے آگے نہیں بڑھے اور حدیبیہ یہ مکہ سے تھوڑی، تھوڑے فاصلے پر ہے اور حدود حرم کئی مقامات پر ہیں یوں تو حرم کی حد بندی چاروں طرف سے کی گئی ہے تو ان میں سے ایک مقام خدیبیہ بھی ہے جہرانہ بھی ہے تنعیم بھی ہے تو خدیبیہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیبیہ اور صحابہ اکرام کو تقریباً جن کی تعداد جن کی تعداد تقریباً کچھ روایتوں میں پندرہ سو کچھ روایتوں میں سولہ سو میں سترہ سو تو یہ تعداد تھی اور یہ سن چھ ہجری کا واقعہ ہے چھ ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لائے اس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو وہ ایک اس کی تاریخ ہے پھر کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان صلاح ہوئی تو اس موقع سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب صلاح ہو گئی اور یہ طے پایا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے عمرہ کی غرض سے آئے ہوئے سب لوگ احرام باندھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قربان کرنے کے لیے قربانی کا جانور بھی ذمہ کرنے کا جانور بھی لے کر کے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا تو بتا, رہا بتا رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا اور اس روکے جانے کو حدیث میں احسار کہتے ہیں کہ بیماری کی طرف کی وجہ سے آدمی رک جائے دشمن کی وجہ سے رک جائے کسی حادثے کی وجہ سے رک جائے تو اس کو احسار کہا جاتا ہے اور فوات کس کو کہتے ہیں کہ کوئی مثلا آدمی کا عمرہ رہ جائے کسی دوسری سبب سے مثلا کہ کوئی حج کرنے کے لیے گیا لیکن وہ آرافہ پہنچ نہیں سکا کسی سبب سے تو اب اس کو آرافا کا جب وقوف نہیں ملا تو گویا کہ اس کا حج رہ گیا اور احسار جو ہے کسی بیماری کے سبب ایکسیڈنٹ کے سبب یا اسی طرح سے دشمن اور رکاوٹ کی سبب سے احسار ہوتا ہے تو جب ایسی حالت پیش آ گئی اور نہیں جانے دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کیا کیا بال کو مڈا لیا بال کو مڈالیا اور بال کو مڈا کر کے حلال ہو گیا جب حلال ہو گئے تو اپنی بیوی وغیرہ سے اور کیا کہتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے رابی السلم یہ لفظ جامع نسا اپنی بیویوں سے وہ کی مباشرت کی صرف بتانا یہ ہی چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل حلال ہو گئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مکمل حلال ہو گئے اب عمرہ نہ کر اب اس صورت میں ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام بھی حلال ہو گئے اور آگے جو لفظ ہیں نہارا ہدیہ کہ اپنی ہدی کو جانور کو قربان کیا منظور بھائی نے ابھی سوال کیا کہ کیا عمرے میں قربانی کا جانور لے جا سکتے ہیں اصل میں مکہ میں مکہ کا کوئی مقام حاصل ہے کہ کبھی بھی مکہ میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جانور بھیج سکتے بھی کسی بھی موسم اب چاہے وہ آدمی عمرہ کرنے جا رہا ہو ساتھ میں لیتے جائے یا کسی کے ذریعے سے بھیج دے یا ایسے پیسہ بھیج کر کے وہاں پر جو جانور قربان کر کے وہاں کے فکرا پر جو ہے گوشت وغیرہ تقسیم کر دے تو یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو اسی طرح سے آپ جو ہے ہدیہ اور قربانی کا جانور بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے. لیکن اس جانور کا یا ہد یہ کا تعلق کو عمرے سے بالکل بھی نہیں ہے نہ عمرے کے شرائط میں سے ہے نہ عمرے کی سنت میں سے ہے عمرے کی سنت میں سے بھی نہیں ہے کہ ہاں مستحب اور سنت ہے کہ عمرے میں آدمی جو ہے قربانی کا جانور لے جائے اور قربان کرے اس کا تعلق ہے ہی نہیں اس سے اس کا تعلق کس سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے لے گئے کہ وہاں حرم میں اس کو ذبح کریں گے اور گوشت وغیرہ تقسیم کریں گے تو اللہ تبارک مطالعہ نے بھی سور بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے فعیم افسر تم فمسئی سوامن الحدی اگر تم روک لیے جاؤ تو تمہارے پاس جو میسر ہو قربانی اس کو ذبح کر دو یعنی اگر جانور ہو اس طرح سے حج کے لیے جا رہے ہو یا عمرے کے لیے جا رہے ہو اور تمہارے پاس جانور ہو تو اس کو ذبح کر دو اس کو قربان کر دو حتہ حتہ تمرا آمن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب واپس آ گئے سلح ہو گئی سلح کے ایک بند میں سے بنود میں سے یا جو ہے جا، جا نکات میں سے ایک بند اور ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اگلے سال ان کو اجازت ہوگی وہ آ کے عمرہ کر لیں گے تو اگلے سال مسلمان تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جا کر کے عمرہ کیا سن کس ہجری میں سن سات ہجری میں عمرہ عمرہ کیا اور پھر سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا جی تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ اگر احصار ہو جائے تو آدمی وہیں پر حلال ہو جائے اور احصار ہو جانے کی وجہ سے اس طرح کی رکاوٹ آ جانے کی وجہ سے احرام کھولنے کی وجہ سے اس پر کوئی دم لازم نہیں آئے گا اس پر کوئی دم لازم نہیں آئے گا یہ وہ احصار ہے جو کیا کہتے ہیں دشمن کی وجہ سے ہے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے اس طرح کی چیزوں میں اس کے, اس کے اوپر دم لازم نہیں آئے گا یہ قربانی جو کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چونکہ لے کے گئے تھے اس لیے قربانی کرتی دی اگلی حدیث اس تعلق سے فکالبی صلی اللہ علیہ وسلم ان محلی ہاں وشتری تھی الملی حفستنی متفق نالے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ کے لیے جانے والے شخص کے لیے اگر کچھ اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا ہے کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا ہے یا اسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حج نہیں کر پائے گا یا عمرہ نہیں کر پائے گا یا پہنچ نہیں پائے گا تو شرط لگا لے اگر شرط لگا لیا شرط لگا لیا تو اس کے اوپر کوئی دم لازم نہیں آئے گا کیا شرط ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوباخ بنت کے بن عبد الم کے پاس تشریف لے گئے داخل ہوئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی چچا زاد بہن تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنا چاہتی ہوں تو لیکن میں بیمار ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حج کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو حج کا احرام باندھ لو جاؤ لیکن شرط لگا لو شرط لگا لو کہ اے اللہ میں وہاں پر حلال ہو جاؤں گی جہاں تم مجھے روک لے گا جہاں پر حلال ہو جاؤں گی جہاں پر تو مجھے وہاں پر میں حلال ہو جاؤں گی جہاں پر تو مجھے روک لے گا تو اگر اس طرح کی شرط لگا لی ہے تو پھر احرام کھول دیں گے دم لازم نہیں آئے گا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ پہلی حدیث جو پڑھی گئی ہے پہلی حدیث جو پڑھی گئی ہے اور اس میں اس باتوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے کیا جو میں نے بتایا ہے کہ اگر احسار دشمن کی طرف سے احسار دشمن کی طرف سے ہو تو ایسی صورت میں دم لازم نہیں آئے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور لے کے گئے تھے سنا و دیویہ والے واقعے میں لیکن کیا تمام صحابہ قربانی کے جانور لے گئے تھے اور تمام صحابہ نے جو ہے دم دیا تھا جی نہیں اس چیز کا ذکر نہیں ہے اس چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے اگر دشمن کی طرف سے اس طرح کا احصار ہو جائے اور روگ رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہاں وہاں پر دم لازم نہیں آئے گا یہ ایک ایسی مجبوری ہے جس پر آدمی کو اختیار نہیں ٹھیک ہے اور اسی میں بعض علماء نے جو ہے بیماری کو اور جو ہے اسی طرح سے ایکسیڈنٹ وغیرہ کو شامل کیا ہے کہ آدمی جو ہے مثال کے طور پر بیماری ایسی جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی آدمی گر پڑا اور کیا کہتے اس کے پاؤں ٹوٹ گئے اور کچھ اس طرح کا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکا تو ایسی صورت میں کیا ہے ایسی صورت میں اس پر دم لازم نہیں آئے گا اور یہ اخسار دشمن کی طرف سے روک لیا گیا لیکن اور جو اس حدیث میں دوسری حدیث میں ہے تو اس میں معمولی چیز معمولی بیماری معمولی چیزیں جو ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے آدمی حسنا کرے تو اگر شرط لگا لے تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر دم لازم نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم من کسرہ او عرجہ فقد حل فقط الحج من قابل قال اکرامت عب عباسم یا فصال ابن عباس و آباحرے رت اندال فقار اسودہ کاروا الحمسہ وہ حسن ترمی دیکھیے اس تعلق سے بیماری وغیرہ کے تعلق سے ایکسیڈنٹ وغیرہ کے تعلق سے بات یہاں پر آ گئی حدیث میں اکرما حجاج بن امر انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کس جو جس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ٹوٹ جائے جس کی وجہ سے وہ مکہ تک نہ پہنچ سکے آ رہا یا پاؤں ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ لنگڑا ہو جائے فقد ہل تو وہ کیا ہو گیا حلال ہو گیا یعنی حالت احرام میں احرام میں وہ نکلا لیکن راستے میں اس طرح کا کوئی حادثہ اس کا اس کے سامنے پیش آ گیا اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاں پاؤں ٹوٹ گئے یا پاؤں میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی جس کی وجہ سے ہاں وہ کیا ہو گیا لنگڑا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تو وہ حلال ہو گیا اور اس کے اوپر وہ علیہ الحج میں قابل اگلے سال اس کے اوپر حج ہے دو باتیں سمجھ لی ہیں یہاں ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقط حل وہ حلال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر والے الفدیہ وعلیہ والے ہی دم اس کے اوپر فدیہ ہے یا دم ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو پھر اس کے اوپر دم یا فدیہ لازم نہیں ہوگا وہ حلال ہو جائے گا اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو یہاں پر حدیث ہے کہ اس کے اوپر اگلے سال حج ہے تو اگر فرض حج میں ایسا ہوا ہے تو اس کو کرنا ہوگا اگلے سال یا جب اس کی اس کی استطاعت ہو لیکن اگر نفلی حج میں نفلی عمرے میں ایسا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر لازم نہیں اس کے اوپر لازم نہیں یہ اس کی مجبوری جیسے کیا کہتے ہیں شرط کسی نے لگا لیا اور کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا تو اس کے اوپر اگلے سال حج یا عمرہ نہیں ہے کیونکہ شرط لگا لی اسی طرح سے یہ بھی شریعت کی طرف سے ایک رخصت ہے کہ اگر کوئی شخص پاؤں ٹوٹ گیا کوئی اس طرح سے لنگڑا ہو گیا یا جسم کا کوئی حصہ اور ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے مجبور ہو گیا کہ وہ جو ہے حج یا عمرہ نہ کر سکے تو وہ حلال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ہو گیا اب اس کے اوپر جو ہے کوئی فدیا وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ اہل علم نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے لیکن اگر ممبابر اختیار اس کے پاس استطاعت ہے اور دم دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اس کو یہاں تک اس کا پہلا جز ختم ہو گیا ہے اور ہمارے بیلنس میں اور ہمارے اوپر جو ہے ابھی کتاب الے, کتاب السیام باقی ہے کتاب السیام کو میں نے اس لیے تھوڑا سا روک دیا ہے تاکہ ابھی دو چار پانچ مہینے آٹھ مہینے باقی ہیں روزہ آنے میں رمضان تقریباً آٹھ مہینے باقی ہے کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کو قریب قریب ذکر کریں گے جب تک ہم لوگ اور اب واپ پڑھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ کتاب البیو کی کچھ سے پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک مطالعہ تو یہاں تک جو ہے کتاب الحج کتاب التہارا اور کتاب الصلاح کتاب الزکا اور کتاب الحج ہم لوگوں نے ختم کر لیا یعنی اسلام کے ارکان کے سلسے میں حدیثیں تقریباً گزر چکی ہیں بس کتاب سے آم باتیں ہیں